محترم سامعین اور سامیات اللہ دوبارہ کو تعالہ نے تمہیں ماؤ سے پیدا کیا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے تھے اور ہم نے تمہیں اللہ نے تمہیں کان دیے آنکھیں دیں اور دل دیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ دوبارہ و تعالہ نے ہمیں شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ ہمیں جو جو چیزیں عطا کی ہیں ان چیزوں کے مقاصد میں اہم مقصد یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا پھر انسانوں کا شکر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فواب وے انسان اب والدہ ہی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی حصیت فرمائی کیوں اس لیے کہ والدین آپ کو دنیا میں لانے کا سبب ہے اللہ تبارہ کو اثارا نے پیدا کیا ہے اور والدین دنیا میں لانے کا سبب ہیں اللہ پیدا نہ کرنا چاہتا والدین آپ کو دنیا میں لانا چاہتے نہیں لا سکتے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں لانا چاہتا والدین نہ لانا چاہتے وہ پھر بھی لے آتا ہے تو سب سے زیادہ احسان اللہ تعالیٰ کا ہوا پھر دنیا میں آ گئے آنے کے بعد اگر اللہ کو نہ پہچان دے اللہ و وطالہ کے بارے میں عقیدہ درست نہ رکھتے اس کی عبادت نہ کرتے تو جانوروں سے بدتر ہوتے الا ہے عام کام والے دن جانور مٹی ہو جائیں گے اور انسان پکڑا جائے گا تو وہ شخصیت جو ربیع الجلال سے ملاقات کر کے آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ تمہارا روم کن کاموں سے خوش ہوتا ہے اور کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے اس ذات کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے انسان کو انسان بنایا پیدا نے کیا پھر انسان کو انسانیت اس نے سکھائی ان کا بہت بڑا احسان ہے اس لیے اللہ کے بعد جس کا شکر ادا کرنے کا حق ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر ان کے بعد وہ والدین ہیں جو دنیا میں لانے کا سبب بنے انسان انسان کو جنتا ہے اللہ اس کو پیدا کرتا ہے انسان انسان کو جننے والا ہے. ہے اللہ اس کو پیدا کرنے والا ہے یہ جملہ درست نہیں جو عورتوں سے پوچھا جاتا تم نے کتنے بچے پیدا کیے غلط جملہ پیدا اللہ کرتا ہے خالق وہ ہے انسان جنتا ہے انسان کماتا ہے اللہ رز دیتا ہے انسان کماتا ہے اللہ رز دیتا, دیتا ہے انسان جنتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے تو رب ربیعۃ دل اکرام کا انسان سب سے زیادہ وہ شکر کا سب سے لائق ہے زیادہ لائق ہے اور اس کے بعد سب سے زیادہ احسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس لیے وہ شکر کے زیادہ مستحق کہیں کہ ان کا شکر ادا کر دیا جائے ان کو درود کثرت کے ساتھ پڑھا جائے اور درود پڑھتے وقت بھی اس بات کا احساس ہو کہ میں ان کا شکر ادا کر ہوں ہم جب اپنی تقریر کرتے ہیں نا جب آئے حدیث پڑھیں گے یا اپنی بات کوئی شعر پڑھیں گے تو بڑا مٹک مٹک بہت چبا چبا کر بڑے جناب اس کے اس کی تجویز سیکھ کرتے ہوئے اور جب درود کی باری آتی ہے تو اس کو ہم رگڑ جاتے ہیں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلط ہے اس کو عبادت سمجھتے ہوئے سل اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے سامعین کو بھی اور بولے والے کو بھی فرمایا ہمارا تو گئی لیکن مصیر کیا فرمایا تیری ماں نے کمزوریوں کے باوجود تجھے اٹھائے رکھا وہ فساد خوفی دو سال مجھے دودھ پلایا اب کیا ہے اس کو لی والے والے دیکھ کر میرا بھی شکر ادا کر اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر اب یہ چھوٹا ہے والدین کا شکر ادا کرے اپنے رب کا شکر ادا کرے اور دوسرے کو پر سننا بہت سے لڑے انسان بھی والدہ ہی احسانہ ہمارا تو ام ہو گڑہ وہ وزاد ہو گڑہ وہ ہم لوگ پسند ہو سرا تمہ اس کی ماں نے اس کو جنا تکلیف کے ساتھ اس کو اٹھائے بھی تکلیف کے ساتھ رکھا اور اس کے اٹھائے رکھنے اور دودھ پلانے کی مدت تیس مہینے بھی ہے بالا شراغا بہنا سنا جب یہ جوان ہو جاتا ہے اب چالیس سال کا ہو جاتا ہے اب چالیس سال میں اکثر کے بچے بھی جوان ہو جاتے ہیں فرمایا پھر یہ کیا, کیا کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر اور علی یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا بھی شکر ادا کروں اور جو میرے والدین کے اوپر تیری نعمت ہیں اس کا بھی میں شکر ادا کروں ساری زندگی شکر ہی شکر ہے پیدا ہوا تھا تو ماں والدین کا شکر ادا کر رب کا شکر ادا کر بڑا ہو گیا بچوں والا ہو گیا تو کہا اپنا شکر بھی ادا کر اپنے رب کے جو انعامات ہیں تیرے والدین پر ان کا بھی تکر ادا کربنی وہ آپ لکھ لی تھی تم تو یہ دعا کس کس کو یاد ہے کتنے لوگ چالیس سے کراس کر چکے ہیں اور قرآن کی آئے اس کا حکم دے رہی ہے کہ چالیس سال کے بعد بندہ یہ اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے یہ دعا پڑھتا ہے لیکن ہم مسلمان ہیں بس ٹھیک ہے جتنا قدر دین ہے کافی ہے اس میں اضافے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے یہ ادب آداب ہیں آج یہ شکایت تو آپ کو ہے کہ میڈیا بڑا خراب ہو گیا بچے بات نہیں سنتے لیکن جو اللہ تعالی نے ان کی اصلاح کا طریقہ بیان فرمایا وہ اصل حریفی ضروری رہتی میری اور کی اصلاح فرما دے انی تب تب ہمیں وہ طریقے پہ اپنانے چاہیے جن سے اولادوں کی اصلاح ہوتی ہے اولادوں کی اصلاح شادی والے دن سے شروع ہو جاتی ہے جو لوگ دعا نہیں پھٹتے فرمائے اس میں شیطان کا حصہ ڈل جاتا ہے یہ بالکل شیطان کا ساتھی ہے اس کے بعد پھر تربیت کے معاملات آپ کے گھر کے میڈیا آپ کے گھر کے ماحول کے معاملات اور پھر آپ کی گلی محلے کے ماحول اور پھر آپ کا دعا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں اللہ اور والدین کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں جو آپ کرو گے وہی اولاد میں آتا ہے والدین سے اچھا سلوک کرتے ہیں بچے بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں حضرت مریم علیہ السلام بچہ لے کر اپنی قوم کے پاس آ گئی تو قوم کیا کہتی ہے میں کہنا ابو کم سو میں ہوں میں کہنا تم مکھی بگیا نہ تو تیرا باپ برا تھا اور نہ تیری ماں بلکار تھی تو بچہ کہاں سے لے کر آ گئی جب تیرے والدین اچھے تھے تو تیرے ساتھ برا ہو نہیں سکتا جب تیرے والدین اچھے تھے تو تیرے ساتھ برا نہیں ہو سکتا یہ بچہ کہاں سے لگے یہ استدلال ہے ان لوگوں کا والدین اچھے ہوں تو اس کی تاثی بچوں میں آتی ہے والدین کسی کے ساتھ برا کریں تو ان کے اولاد کے ساتھ برا ہوتا ہے تو بالآ میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارا و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کا حکم ہے اے آل داوود شکرن اللہ انبیاء کو حکم دیتا ہے اے مالو اعلی داود شکرن اے آل داوود شکر والے کام کرو شکر زبان سے بھی ہوتا ہے شکر عمل سے بھی ہوتا ہے شکر دل سے بھی ہوتا ہے اللہ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں شاہ میں وہ میری نیم کے شکر گداب تھے ہدا مستقیم حضرت نو علی سلاد کے بارے میں فرماتے ہیں شکورا نو میرا بڑا شکر گزار بندہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے سجدے لمبے لمبے قیام لمبے لمبے رکوع ایک ایک حرت میں پونے پانچ پارے پڑھ گئے رکو بھی تقریباً اتنا لمبا سجدہ بھی تقریباً اتنا لمبا آپ کے مبارک سوج جاتی آپ نے زندگی میں کبھی ایک رگت ایسی پڑھی ہے جس میں کے سوج گیا کسی نے کہہ دیا اللہ کے رسول آپ گندو کیوں فرماتے ہیں اب تو معصوم ہیں آپ پر کوئی گناہ نہیں تو فرمایا کہ جس ذات نے احسان کیا ہے کہ مجھ پر کوئی گناہ نہیں میں اس کا شکر گزار بولوں افلا آپ دن شکورا میں حیران ہوتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ فمات ابو بکر فی الجنہ علی الجنہ تلا فی الجنہ زبیر الجنہ یہ جنتی ہیں ان کو جنت کا ٹکٹ مل گیا اس کے بعد انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی ہاں زکات دینا چھوڑ دیا تھا جہاد کرنا چھوڑ دیا تھا کہ مقصد تو جنت لینا وہ ہو گیا اب متا حقہ کہ یہ لفظ بھی بول دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان نے تبو کے بعد میں اتنا جہاد فنڈ دیا اتنا دیا اتنا دیا تقریباً کلو کے حساب سے سونا اور چاندی اور تقریباً دو ہزار سے زیادہ پونس اور نزے لذائے تقریباً نو کروڑ روپیہ آج کل کا ڈالر چڑا ہوا ہے تقریباً پندرہ کروڑ روپیہ ایک مار کے میں جہاد فرد دیا نبی فرماتے ہیں آج کے بعد عثمان تو کوئی لکھی بھی نہ کرے تو میں پھر بھی تجربہ کی شہادت دیتا ہوں کیا عثمان نے اس کے بعد کوئی مالک نہیں لڑا کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی ہمیں اپنا پتہ ہی نہیں ہمارا کیا بنے گا اور ہماری عبادات کی یہ کیفیت ہے اور ان لوگوں کو یقین ہو گیا تھا اللہ نے بتا دیا تھا اس کے باوجود وہ اس نعمت کے شکریہ پر بھی مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے چلے جاتے تھے شوگر کا لفظیمانہ ہوتا ہے کھڑا کرنا بیان کرنا وزاحت کرنا کیا تعلق ہے اس لفظ کا شکر کے ساتھ کہ جب آپ پر کوئی احسان کیا جائے تو آپ اس کی وضاحت کرو آپ اس کی اس کی تعریفیں کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے زیادہ کوئی ایسی ذات نہیں جس کو ثنا پسند ہو اللہ کو ثنا پسند ہے اللہ ثنا کا حقدار ہے احق ما العبد عبد اللہ عب فکل عب. یادہ بندہ جتنا چاہے میری ذات میں مبادلہ کر لے تو اس کا بھی حقدار بنتا ہے آپ میرے بارے میں کوئی بات شروع کریں وزیراعظم کے بارے میں بات شروع کریں وزیر اعلیٰ کے بارے میں بات شروع کریں مسجد کے بانی کے بارے میں بات شروع کریں وہ ایسا وہ ویسا ہو سکتا ہے آپ کو ایسا جملہ بول دیں جو لوگ کہیں کہیں گے اس کا حق نہیں بنتا اتنا مبالغہ بالغا دوست نہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا لاتوں ہی ابن مریم میری ذات میں اتنا مبالغہ کرنا جیسے ابن مریم میں ان کی ماننے والوں نے مبالغہ کیا تھا لیکن میرے رب کی ذات ایسی ہے جس میں مبالغہ ہوتا ہی نہیں ہے جتنی چاہو اس کی حمد کر لو جتنی چاہو صلاح کر لو جتنے چاہو زمین آسمان کے کلابے میں ملا دو وہ اس کا بھی حقدار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رقو کی بات اٹھتے ہیں سمے والا حامدہ ربنا والا تیری تعریفہ ہر وقت رب کی تعریف ہے سونے لگے رب کی تعریف ہے اٹھے الحمد للہ واش روم گئے نکلے الحمد للہ الحمد للہ کسی مریض کو دیکھا الحمدللہ حضرت مبتلاً اللہ آفانی میں ابتدا کبے ہر بات پر اللہ کا شکر الحم سم اللہ علیہ اتنی تعریفیں ہیں جس سے زمین آسمان بڑھتے زمین آسمان تو اللہ کی مخلوق ہیں ہمیں نظر آتی ہے لیکن ہو سکتا اللہ کی ہے اللہ کے مہمان ایسے دیکھو بڑے بڑے ہوں جو ہمیں نظر نہیں آتے ہیں. اس فرمایا مِنْ اس کے بعد جو جو تو چاہتا ہے وہ بھی تیری تعریف سے بنتے ہر قسم کی تعریفوں اور بزرگوں کے تو ہی لائق ہے جتنا چاہے وہ بالگا کرنے تو اس کا حقدار ہے وہ کل تو ہم سب تیرے بندے کبھی فرماتے اللہ تیری تعریفیں ہیں تو پاک ہے کتنی آگاہ کی جتنی اس کی مخلوق ہے اللہ کو یہ فضائیں خود زمین سے دیکھو تو مخلوقات سے بھری ہوئی ہیں ہمیں کوئی نظر نہیں آتا ایک گھنٹہ پہلے مسجد خالی تھی مگر خرب و خرب و مخلوق اس میں موجود تھی جو ہمیں نظر نہیں آتی پانی کا ایک ڈول لو آپ کو صاف نظر آتا ہے مگر اس میں خرم و خرو مخلوقات ہیں اللہ کی اٹھاؤ نیچے سے مخلوقات نکلتی ہیں تیسرا حصہ خشکی ہے دو حصے پانی ہے اس کے ایک ایک دور میں جو, جو اللہ تعالی کی مخلوقات ہیں پھر فداؤں میں پھر آسمانوں پر سبحان اللہ اس آسمان کے نیچے تمہاری زمین کی کیا اوقات ہے ہے وہ اوقات اس آسمان کے نیچے اتنے اتنے بڑے سیارچے ہیں جو اس زمین سے خربوں خربوں گناہ بڑے ہیں اور ہماری آنکھ کو نظر نہیں آتی اتنا بڑا آسمان اور اس آسمان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کماتے مور شیبر سرحد آسمان چیختا ہے جیسے کوئی وزنی آدمی تختے پر چڑھ جائے تو تختہ چیختا ہے پر آسمان چیخ رہا ہے وہ کا حق بنتا ہے کہ وہ چیخے اس لیے کہ اس پر ایک بھی خالی جگہ نہیں جہاں اللہ کا کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی کر رہا ہے اس لیے مخلوقات ہیں میں سبحان اللہ ہے جا جا سل کے یہاں نظر اتنی تعریفیں جتنی تیری مخلوق مخلوق تو جتنی بھی ہوگی آخر محدود ہوگی لقت آڈا ہوا اڈا یومت فردا اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو گن گن کے رکھا ہوا ہے یا یعنی اللہ تو پھر محدود ہے پھر تیری تعریف تو محدود ہو گئی وار با یا یعنی اللہ تیری اتنی تعریف جس سے تو خوش ہو جائے بس دینا تھا اش ہی یاد یعنی نہ تیری اتنی تعریفیں جتنا تیرے عرش کا وزن ہے وہ مزاج کلیما ہی تیری کتنی تعریفیں ہیں جتنی تیرے کنما کی روشنائی ہے عائشہ صدیقہ کے اللہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو رات کے اندھیرے میں اپنے بستر پر گم پایا کہاں چلے گئے آگے بڑھی تھوڑا کٹولتے ہوئے میرے ہاتھ آپ کی پاؤں کو لگے اور مجھے اندازہ ہوا کہ آپ سجدے میں تو میں آگے بڑھ کر آپ کے سر مبارک کے پاس ساتھ رہ کر سوچا کہ دیکھوں سنو کہ اپنے مولا سے کیا باتیں ہو رہی آج لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رب کو برابر کی ڈالتے ہیں گھر میں اللہ محمد برابر کا لگاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا تھا تو ترتیب یہی ہے محمد اوپر ہو رسول نیچے اور اللہ اس سے نیچے ہو لیکن آپ نے ترتیب کر دی اوپر رب کا نام رکھا نیچے اپنا نام رکھا اللہ اکبر یہ سجدہ کر کے رب کے سامنے رات کے اندھیروں میں کیا کہہ رہے ہیں ہائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی فرم میں نے غور کیا سننے کی کوشش کی تو آپ یہ کہہ رہے تھے اللہ مہین کا سے بچنے کے لیے تیری رضا کی پنکھ میں آتا ہوں مِن تیری سزا سے بچنے کے لیے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں و بھی کام کا تو سے تیری پناہ مانگتا ہوں لا طرح یادہ میں تیری تعریفیں شمار نہیں کر سکتا انت کم اپنے تعالی نفس کا تیری کتنی تعریفیں جتنی تو اپنی خود کر میں نہیں کر سکتا اور جب ریامت کا دن ہوگا ساری کائنات پریشان ہوگی نیک بھی بد بھی اس بات سے پریشان ہے کہ اللہ تعالی حساب شروع نہیں کروا لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ معذرت کر لیں گے نو نو, نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام اسلام معذرت کر لیں گے پھر میرے پاس آئیں گے میں کہوں گا تمہاری سفارش میں کروں گا آنا نہ میں سر سے میں گرا دوں گا سب انبیاء یہ کہیں گے آج مولا اتنا غزبناک ہے جتنا کبھی نہیں ہوا میری تو ہمت نہیں کہ میں اس سے بات کروں اللہ تعالی اس مخصوص اور زیادہ غصے کو ختم کرنے کے لیے مخصوص حمد و سلا کے لفظ مجھے سکھائے گا مخصوص ہم طلاع کے اس وقت مجھے الحام کرے گا میں سجدے میں پڑھ کر وہ اللہ کی تعریفیں کروں گا اس کے بعد جلال خوش ہو جائے گا اکثر اپنا سر اٹھائیے سر تو اطاع مانگیے میں دینے کے لیے تیار ہوں وشفا تو شفا شفات کیجیے میں شفاعت ماننے کے لیے تیار ہوں اللہ کی تعریفیں یہ اس کا شکر ہے بندے کی تعریف بندے کا شکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر لم یشکر اللہ جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رحمان کا شکر بھی ادا نہیں کرتا سبحان اللہ, اللہ اللہ کو ہم سے کیا غرض ہے ہم ہاں ایک دوسرے کا شکر ادا کریں نہ کریں اس کی شان میں کیا فرق پڑتا ہے لیکن تیرا اتنا خیال ہے اس کو اس نے کہا پہلے اس کا شکر ادا میرا میرا ہوگا ورنہ کری ہو یہ وفا ہے میرے مولت رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا روٹھے بنوائے جاتے ہیں میری شادی پہ آ رہا کہتے نہیں میرا بھائی مر رہا تھا میں نہیں آتا دیتا پہلے وہ تم مرا ہاں نا کتنا گہرا تعلق ہے تیرا رب کے ساتھ وہ فرماتے ہیں اس کا شکر ادا کرو گے تو میں مانوں گا ورنہ نہ ہی مانوں یہ وفا انسان کا شکر کیسے ادا ہوگا رحمان کا شکر کیسے ادا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا شکر اس طرح ادا ہوگا مان سونے الیہ معروف فن اگرافے ہو جس کے ساتھ کسی قسم کی نیکی کی جائے ہم تو نعمت کش ہیں ہم تو ڈکارنے والے ہیں ہم تو نشرے ہیں نعمتیں ہم نعمتوں کو نعمت ہی نہیں سمجھتے نعمت کی قدر دانی نہیں کرتے شکر کی پہلی سیڑھ یہ ہے کہ کسی کے چھوٹے انسان کو بڑا سمجھا اللہ تعالی کا نام شکور ہے نا کیوں کیا وہ بندوں کا شکر ادا کرتا ہے شکور کا معنی قدر دام بندے کی چھوٹی نیکی کو بھی بڑی بنا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں بس اوقات انسان ایک کھجور کا صدقہ کرتا ہے یا خود ہور رحمانوں کی یمی رب رباد اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑتا ہے فَيُرَبِّي فَيُرَبِّي جس طرح تم گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو ایسے وہ تمہارے صدقے کو پالتا رہتا ہے قیامت والے تم دیکھے گا نیو کا پہاڑ نظر آئے گا یہ اللہ یہ دیکھیے تو میں نے کی نہیں پر وہاں وہ جو خجور دی تھا تیری خجور جتنا صدقہ تھا وہ میں نے بڑا بڑا پہاڑ کر دیا یہ ہے شکو یہ شکور ہے اللہ اکبر فرمایا من ممبس آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں جب انسان درس میں بیٹھا ہوتا ہے تو کافی نیکیاں کرنے کو دلچارا ہوتا ہے پھر رات گئی بات گئی اسی وقت چوٹ لگا دینی چاہیے لوہا گرم ہوتا ہے ایمان اپ ہوتا ہے اسی وقت چور لگا دینی چاہیے عزم پختہ کر لینا چاہیے کہ جو نیکی بتائی جا رہی ہے آج کے بعد یہ کروں گا جو گنا بتایا جا رہا ہے آج کے بعد یہ نہیں چلے گا نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے عزم کر لیتا ہے پھر کسی وجہ سے نہیں کر پاتا اللہ کہنا شکور رب اس کو خالی عزم کرنے پر ہی لیکی دے دیتا ہے ومن حمّا فعمل بحا جو نیکی کا ارادہ کر کے اس کو توفیق مل جائے وہ کر بھی لے جزا اللہ, من ومن فلا اللہ, مثلها اللہ و تعالی اس کو کم از کم دس گنا دیتا اور یہ اللہ تعالیٰ کے شکور ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ ہر ہاں نیکی کا اجا دنیا میں بھی دیتا ہے ہر ہاں نیکی کا اجا دنیا میں آپ سمجھتے لماز پڑھے گا تو, تو آدت اچھی ہوگی نہیں ایک ڈاکٹر کہتا ہے مسلمان کو کبھی کمر کی درد نہیں ہو سکتی مسلمان کبھی پاگل نہیں ہو سکتا ٹینشن کا شکار نہیں ہو سکتا وجہ وجہ یہ بھی نماز پڑھتے ہیں مسلمان اگر پورے دل کے ساتھ نہ پڑے عبادت سمجھ کر نہیں عادت سمجھ کر پڑھے ٹھیک طریقے سے رگو سجدہ نہ کرے اس کو تکلف سمجھے تو پھر اس کو درد بھی ہوگی پھر وہ ٹینشن کا شکار بھی ہوگا ڈپریشن میں بھی اسٹریس میں بھی جائے گا لیکن اگر نبی طریقے کے مطابق نماز پڑھے گا ڈاکٹر کافر ہے کہہ رہے ہیں مسلمان کبھی نہ ٹینشن کا شکار ہو سکتا ہے اور نہ کبھی اس کو کمر کی درد ہو سکتی ہے یہ ایک اجر ہے جو اللہ تعالیٰ کے نوازات کو دنیا میں دیتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں لمبا رکو سجدہ کرنے سے خون کا دلانے اچھے ہلے اور دماغی درد زیادہ ہو جاتا ہے اس سے انسان زیادہ ذہنی ہو جاتا ہے منہ کے دھبے داغ ختم ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے سے اس کے وہ کیڑے مر جاتے ہیں جو کسی دعائی کے ساتھ نہیں مرتے یہ ڈاکٹر بول رہے اللہ تعالیٰ ہم تو اس لیے عبادت نہیں کرتے لیکن اللہ فرماتا ہے ایسا ہے فرمایا انہار کر نماز بے حیائی برائی سے روکتی ہے دنیا میں آخرت, میں آخرت میں آخرت میں تو کوئی برا نہیں ہوگا کوئی بے حیا نہیں ہوگا سب نیک ہو جائیں گے یہ اس جہان میں روکتی ہے یا ربا ربکم مِن كُمْ كُمْ خوف مرنے کے بعد تو ابو اللہ ابو جہد بھی فرآم بھی بڑا نیک ہو گیا رب سے ڈرنے لگ گیا تھا یہ خوف اس جہان میں پیدا ہوتا ہے اور یہ اس جہان کا اجر اللہ فرماتے ہیں من عمل عام سالحمن زکر سا مومن جو آئیڈیالوجی افکار نظریات تھیوری وہ بھی اچھی کر لے من عمل سالح پریکٹیکل بھی اچھا کر لے فرنگ حیات ان طیبہ ہم اس کی زندگی کو بہترین زندگی بنا دیتے ہیں کون سی زندگی یہ والی ماروں اور مرنے کے بعد بھی اجر بہت اچھا دیں گے تو یہ اللہ کے شکور ہونے کی نشانی ہے دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طاعت ہر فرما برداری کا اجر دنیا میں بھی دیتا ہے اور دنیا کا ازر دب گنا دیتا اور آسم کے بجانے کتنا دے گا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے شکور ہونے کی نشانی آپ اللہ اللہ کو, جی کو کوئی دے گھر لا کر کیا کہ اور آپ نے کبھی رد نہیں کیا بلکہ اس پر پہنے سے زیادہ دیتے تھے دینے والے کو اور دیتے تھے کبھی کسی سے کرد اٹھایا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرتے ہو زیادہ دیتے تھے طے کر کے زیادہ دینا سود ہے اور بغیر طے کیے زیادہ دینا یہ اخلاق مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا شکریہ ہے. ہم تو دیتے ہی نہیں پھر چکر لگتے ہیں پنچایت بیٹھتی ہے پھر کیس ہوتے ہیں پھر قسطیں ہوتی ہیں یہ نہ ہے اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ وعدہ کیا جائے وقت پر اور اگر ہزار لیا ہے تو گیارہ سو اس کو دیا جائے یہ شکر ہے تو تھوڑے پر تھوڑے کو زیادہ سمجھ کر زیادہ ادر اس کا ادا کرنا یہ اس کا شکریہ ہے اللہ کے بعد بتارا آپ بھی چھوٹی ایک کو زیادہ بنا دیتا ہے انسان آپ کے ساتھ خیر کرے ہم اس کو دکھیا کیا ہو جائے ہم کہتے ہیں اس کے پاس اتنا پیسہ تھا اور اس نے دس ہزار دیا تو کیا تیر مار دیا ہم اس کا آڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ میرے ساتھ اس نے کیا اچھا شروع کیا میں اس کا شکریہ ادا کروں دوسرے کی خیر شاہی کو کم تر بنا کر حقیر کر کے پیش کرنا یہ اس کی نا ہے اور اس کی چھوٹی خیر کو بڑا گا بنا کر پیش کرنا یہ اس کا شکر ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا انہ معروف جس کے ساتھ خیر خے کی جائے کسی قسم کی خیر خے کی جائے میں کہتا ہوں نماز کے بعد ایک بچے نے اٹھ کر ایک آیت سنا دیا آپ کو اپنے رب کا پیغام سنا دیا اس کا شکر ادا کروں کہو بھائی جا اللہ ہے اللہ تجربے کا کسی درس میں بیٹھے آپ کو بات سمجھ آئی اس کا شکر ادا کرو فرمایا میں جس کے ساتھ خیال کی جائے پانی ہوگا ہو اس کو اس کا شکر ادا کرو اس کا بدلہ دینا چاہیے پہلا درجہ بدلہ دینا چاہیے آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ خیر خاہی والا دورہ رکھا ہے اللہ نے آپ کو غس دی ہے تو آپ جا خیر والی ٹرکھا رہے ہیں یہ درست نہیں فرمایا فن فر یو ہو آپ کو کسی نے کچھ دیا تو آپ اس کو زیادہ تھے ہوں اگر اس کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں فن یوس نے اس کی تعریفیں ہے تعریف کیا کرے جس مجلس میں وہ بیٹھا یہ قلم جو ہے نا مجھے فلاں بھائی نے دیا ہے جہاں گیا ہاں یہ قلم گھڑی مجھے فلاں دی اس کی تاریخیں کرے پھنستا کہ اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا دوسری روایت میں فرمایا فل فر یوتھ نیا اس کی تعریفیں کرے ایک روایت میں فرمایا آنے ہی اس کی تعریفیں کرے تو میں نے شروع میں کہا کہ شکر کا کہ اظہار نعمت کا اظہار کرے ہڑپ نہ کر دے اس کو حضم نہ کر دے اللہ اکبر دوسری روایت میں فرمایا فل یج اس کے لیے دعائیں کرے یا اللہ فلا فلا کی ایک بات سے مجھے فائدہ ہوا تو اس کو اپنی جناب سے لے کر کے رادی کر دے اس کے لیے دعائیں کریں اتنا کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ میں نے اس کی, کی ہوئی کی اس کے کیے ہوئے احسان کا بدلہ دے دیے اور میں جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ میرا شکر بھی ادا نہیں کرتا کافروں میں یہ عادت موجود ہے آپ ان کے ساتھ کوئی بھی خیر کا معاملہ کریں وہ کم از کم تھینک یو کہہ دیتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی مسہو کر لیں چلتے ہوئے آپ کے موقع پر کو آ گیا وہ سوری کر لیتے ہیں معذت کر لیتے ہیں یہ چیزیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اسلام نے سکھائیں یہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کے شکریہ ادا کرنے چاہیے اگر نہیں ادا کریں گے تو ادائیگی نہ کرو تو کیا ہوتا ہے بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے ادائیگی نہ کرو تو کیا ہوتا ہے بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے بندوں کا شکر ادا نہ کرو اللہ فرماتے میرا شکر ادا نہیں ہوا اللہ کا شکر ادا نہ کرو تو کیا سمجھو آپ کو بتایا گیا کہ شرک کرو گے تو جہنم جاؤ گے ہاں نا نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم جاؤ گے اس پر آپ نے پہلا دیا لیکن شکر نہ ادا کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا شرک کرنا جتنا نماز نہ پڑھنا اس لیے کہ شرک کرنا بھی نہ شکری ہے اللہ تعالی فرما دے مافا اللہ ہوگے اداب میں نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے تم وہ تم اگر تم شکر آزاد کرو تو میں نے تمہیں سزا دے کر کیا کرنا کیا مطلب کہ جہنم جانے کا سباب ہی نہ شکری ہے میں نے جہنم میں جھا کر دیکھا پہنا جہنم میں اکثریت عورتوں کی جی پوچھا گیا کیوں پر میں تک فون اس لیے کہ شوہر کی نشری کرتی ہوں وہ شوہر کی نشوکری کر کے جہنم میں چلے تو رب کی نشری کرے تو بھی نہ جائے گا اگر تم شکر ادا کرو تو تمہیں تمہیں سزا دے کر کیا کرنا ہے اِن لکم اگر تم رب کا شکر ادا کرو تم پر خوش ہو جائے گا اور جب جب خوش ہو جائے تو مجرم کے خلاف کبھی سزا نہیں کمبھا وہ ربو تم لائن شکر تم نے تیرے رب نے آرام کیا اگر تم شکر کرو گے تم اور دیں گے لائن کا فر تم انہیں اداب شدید اگر نہ شکریہ کرو گے تو پھر میری سزا بڑی سخت جس شخص پر کوئی انعام و احسان ہوا ہو پھر وہ اس سے چھن جائے یا کم ہو جائے اس کو اپنا آرٹ کرنا چاہیے کہ کہیں نہ شکری ہوئی ہے ورنہ یہ نعمت بڑھنی چاہیے تھی رب کا بات ہے شکر کرو گے تو میں اور دوں گا آپ کا کیا خیال ہے تین سال کا بچہ بسکٹ مانگے آپ دے دو کھا لے پھر اور مانگے اور دو گے نہیں وہ کھا لے اور دے دو گے اور اگر تمہیں ہی توڑ کر پھینک دے پھر کہیں اور دو, دو گے تو جو اللہ تعالیٰ کے نیم لوگوں کا غلط استعمال کرتے ہیں جہاں دوڑ پہ لگ رہے ہیں وہاں چار لگا دیتے ہیں جہاں پیدل جانا چاہیے وہاں گاڑی پہ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرا مال ہے میں نے کمایا اگر تو مسلمان ہے تو نہ جان تیری جان ہے نہ مال تیرا مال ہے ان اللہ جنگا جب سے تو نے کلمہ کلیماید اللہ تھوڑا اس دن سے تیرا رام کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے میری جان میری نہیں میرا مال میرا نہیں تیرا ہے اور تیری جنت میری اب وہ اپنا کمایا ہوا بھی اتنی احتجاج سے استعمال کر جتنا اللہ کا مال ہوتا ہے اس معنی گنی آپ کو نظر آتے ہیں تو پیسے والے تھے وہ اللہ کے مال کے نگران تھے میرے جملے پہ غور کرو وہ اللہ کے مال کے نگران تھے جب ایک آواز آئی کہ رب اپنا مال اٹھانا چاہتا ہے ایک جملہ نہیں بولا لے جاؤ میں تو نگران تھا لے جاؤ یہ رب ہے اور جب رب کا مال رب کو دے دیا اپنی جان بھی پیش کر دی تو فرمایا تو اس دن بیٹھا بیٹھا ہی جلد ہے جب تیری پیمنٹ ہو گئی تو اللہ نے اپنی جنت کی کر دی اور تو اپنی جان کو واپس سمجھتا. اپنے بال سمجھتا ہے تو پھر سودا کچھ جنت کا سودا ٹھیک نہیں تلا اس لیے اللہ کی نعمتیں آپ کو کان دیے آپ دیے ہاتھ دیے مال دیاد دی ان نعمتوں کو دیا کیوں لال لال تاکہ تم اس کا شکر ادا ان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں استعمال کرو تیری آنکھ وہ دیکھے جو تیرا رب چاہتا ہے تیری زبان وہ بولے جو تیرا رب چاہتا ہے تیرے کام وہ سنے جو تیرا رب چاہتا ہے اب اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کی طرف لاؤ اپنی اولادوں کو اللہ کا دین پڑھاؤ یہ قلت تو نژاد کا زمانہ ہے علماء کی قلت ہے ان کو اللہ کا دین پڑھاؤ یہ اس کا شکر ہے اپنے ماں کو اپنی ضرورت کے مطابق کے استعمال کرو اختلاف نہ کرو اور جو بچا ہے وہ اللہ کا سمجھ کر نگرانی کرو جب اللہ کو ضرور پڑے اللہ کرو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں کی نشانی ہے تمام نعمتوں کو اللہ تعالی کے دعوت کے میدان میں خرچ کر دینا خود بھی اس میں لگ جانا یہ بہترین شکر اللہ کا اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کام از کام اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی بغاوت پر تو استعمال کرو کیا سمجھے ہو آپ نے کسی گریب کو سوکھ دیا ہو اور کبھی اس کے گھر میں چکر لگے تو اس نے پوچھا بنایا ہوا ہو تکلیف ہو ہوگی نہیں بولو ایسے جب رب تجھے نعمت دیتا ہے اور جو اس کو بے دردی سے استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتا ہے اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے اس کی قدردانی یہ ہے کہ اس کو اس کی جگہ پر ٹھیک طریقے سے استعمال کیا جائے ضروری نہیں کہ رم کی دی ہوئی ساری تم نہیں استعمال کرنی ہے لوگوں کو جنت بناؤ یاد رکھو کبھی کسی نے جتنا کمائے اتنا کھایا نہیں آپ کے گھر میں کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے ایک روٹی دے دو آپ نے دے دی اس نے کھا لی وہ روٹی تیری تھی اس کی تھی اگر تیری تھی تو وہ کیوں کھا گیا اور اگر اس کی تھی تو اس کا صاف مطلب ہے کہ تیری کمائی میں لوگوں کا حصہ ہے اس کو ادا کر اگر نہیں کرتا تو پھر اللہ حصہ نکلوانا جانتا ہے کوئی لوگ وہ کھڑا ایسا دکھا دے گا سارے پیسے اس میں جاتے چل رہے ہیں تو یہ پاکستان جن کی بہت بڑی نعمت ہے جو دنیا میں چکر لگانے والے لوگ ہیں میں بھی متعدد ممالک میں جا چکا ہوں ایسا ملک دنیا میں کہیں نہیں جتنی آپ کو اسلام پر عمل کرنے کی یہاں آزادی ہے دنیا میں کہیں آج میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں میرے سامنے کوئی پیپر نہیں ہے آپ کسی اور ملک میں بغیر پیپر کے اور بغیر ان کے پڑھائے ہوئے پیپر کے بول سکتے یہ کی بہت بڑی نعمت ہے آزادی بہت بڑی نعمت ہے ملک بہت بڑی نعمت ہے اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس آزادی کو استعمال کر کے اللہ کے دین کی دعوت کو عام کیا جائے گانے گا کا ناچ کا آزادی نہیں منائی جاتی بلکہ آزادی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی طاعت میں اضافہ ہو اس فرما برداری میں اضافہ ہو اولاد کی تربیت میں اضافہ ہو رب کے قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہو گھر میں قرآن کو پڑھا جائے تاکہ ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزادی دی تھی آپ نے ٹھیک فائدہ اٹھایا پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ملک کو بڑا کرتا چلا جائے گا کیونکہ اس کا وعدہ ہے شکا کم نہ عزیزل تمہیں اور دیں گے اور اگر اس ملک کی ناقدری کرو گے تو اللہ اس کو چھوٹا کرتا جائے گا ایسا ہوا نہیں ویسے چھوٹا کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ نشبری سے بچائے شکر گزار بندہ بنائے اللہ عالم و صلی اللہ علیہ وسلم وبارک نبی